اور زمین دے اندر رب سونے جنہی خوبی رکھیں سکیں انہیں اظہار کرنے ہویا جو کو جو پانی دی کی وچ سی کاڑ دکیتے انہیں انسان نہ دے سامنے ظاہر فرما جاتے فرمایا اے زمین دی ایک قسم دوسری زمین دی قسم فرمایا اوہ ان دی پتھریلی سخت زمین جی سخت جیسی زمین, زمین اپنے جزب, جزب نہیں کرفوظ کرے محفوظ کر کے درچ پل فل رنگا رنگ کٹے نہیں مگر یہ ہے وہ پانی نو کابو ضرور کر لینی ہے پانی را سے ہی پانی جو ہے نا پانی پانی ظاہر نہیں مگر پھر بھی کام آیاں کم حضور پانک مثال دے فرمایا ریتلیاں زمین جب اپنے زمین ایڈی بکار بنجر دے من پانی انہوں نے دی جانا ہے مگر دینا ہونا کھ نہیں اگلا وا روش ہے نہ پانی نچایا پانی میں پیتی گئی پیتی گئی پیتی گئی نہ پل پھول دیتے نہ فرمایا یہ تین مسالا دی دیکھا بیان کر کے حضور نے میں جیری گل کرنا نا جہاں سننے والے فرمایا قیامت, قیامت تک فرمایا میری گلے ہر بندہ اندازہ کروں پتہ ہے کہ دماغ مختلف حضور دی گل ہر دماغ ہر دماغ ہر ذہن ہر فرمایا رمایا ایڈے سننے والے بندے سننے والے بندے فرمایا رمایا کئی تو نے مولا مشکل گشاب واگو امام اعظم ابو حنیفہ وگو پاک ذہن دلو زرخیز زمین فصل آور दे زمین وانگو بس حضور فرمان کی روشنی دیکھو نہ میں جناب کر رہا ہاں کہ میں جی اگ گلا چار پیش کرا گا نا تو اس بڑے ہی توجہ سننا ہے لفظ تھوڑے ان کے پر بڑا وسی ہونا, ہونا بڑا ہی وسی ہونا بڑا ہی وسی ہونا اونوں جویں پھیلاو گے پھیلدا جائے جویں پھیلاو گے پھیلدا جائے, جائے, جائے, جائے, جائے, جائے فرمایا کئی ذہنے جے دے ہوندے نے او زرخیز زمیناں گوں گسکمت بعض ذہن ایسے ہوں نے گل سنی حضور تے پی ہوئی نے وچارے نتکل جو یوگے نہیں ہوندے۔ جی سخت, سخت, سخت, سخت زمین سخت زمین بچاری پانی دی ککت وچ چھپے پھال بھول کر ڈنجو نہیں ہوندی پر سمحال لہن اے چلو ہور نہ سائیں پانی نہ لینسان نہ جانوران فیداتی ہوندہ روئے گا ایمیں لفظ سن نے کی کتک بامیں تہ تک نہ بھی پہنسا کرنا حضور دیاں گلہوں میں محفوظ کر دینے غدوی عمل نے دینے لوگانوں میں اگے پہنچا سنا کے عمل دی ترغیب دے چھڑ دینے تیسرا طبقہ اللہ معاف کرے قرآن حضور نے جی فرمایا آئے نا کروڑ گلا کر دو قرآن رہی جانگے ادھر کٹی جان گے فرمایا جی ریتلی پانی پائی جاؤ پائی جاؤ پائی جاؤ, جاؤ،, جاؤ، نہ نے پانی سنبھال کے بندے دی دینا نہ ہی, او ہی ویچ چھپی ان چھپیاں کی بار کٹ کے لوگ نو اطار ہون میں گل نہ سنا مانگا دانوں یہ ہے کہ اس ذہن اس ذوق نال بیتنا ہے اللہ تعالیٰ ذہنوں پہلی قسم میں جب بناوے یا کام گم دوجی قسم میں جبان جائیے تیجی قسم کہ ایدرو سنیے ایدرو کٹ دےئیے ساڑی زندگی دے اندر تبدیلی نہ ہوئے ساڑی زندگی دے شبر اور جنبر وہ فرمان جیشان جو ہیں انہا دا اثر اثر تے رنگ تیجے تب کے برن تو چار حضور دے فرمان نے چار حضور دے فرمان جنہ دے اندر اخلا کے آیا کر کر تے پیش کرنا مناسب تو مٹھی جی نہ کرے بھی معافی بولو سبحان اللہ اللہ کریم نے فرمایا ایو <سؤال> ایو ربلا جلام نے نبی سرور بارے جنا سوچیا جے مدنی جو بھی میرا نبی منہ وہی گل <سؤال> کرنا ہے جی میں مولا دی مرضی آدمی ہے تو میں مولا دکم آ جا ایدر ویک اللہ رب العالمین جل مائی ذوال کریم نے ادے یار دی گل شریف دی اہمیت رو بیان فرمایا وا سجنا سجنا کدر ویک نام دار دا, دا فرمان میں سنا چکیا حضور نے فرمایا سی ادے یار نو میں جو بھی گل کرنا اپنی مرضی خوشی ہوئے, ہوئے, ہوئے سجنو چار سبحان اللہ سجنا یہ درویخ پہلا میرے نبی والی سلام تو اسلام آپ دا فرمان شریف ہے آپ کا فرمان شریف ہے کہڑا تیرا بخاری شریف تے بالکل آغاز تے ابتداد اندر آیا ہے بخاری شریف دے آغاز اور ابتداد اندر آیا ہے امام بخاری نے جے بخاری شریف شروع فرمائی ہے غور نال میری گل نو سمجھیا جائے آپ نے اوتے باب بنایا ہے باب بنایا ہے کیف فکانت البتول وحیلا رسول اللہ حضور والوحید النور کیمے ہویا ہے حضور والے وحیدا ہویا ہے غور نال میری گل نو سننا توجہ نال ذرا پوری طرح ادھر ادھر توجہ ہٹا کے میری گل والے توجہ پاسے توجہ فرمانا باپ دا عنوان انمان کیا ہے کیا ہے انمان دے اندر اپ نے دسیا کہ میں وہ حدیثاں بیان کراں گا جن اندر حضور دی وائدا ذکر ہوے گا حضور دی وائدا ذکر ہوے گا آپ نے سارے پالو پالوان بالکل یاد فرمایا ابلا دارو بدار تبج میں جیری گل جناب دسنا چاہنا خور فرما جی توجہ فرمایا جیماویا فرمایا باپ کا عنوان کیا ہے باب دنوانی یاد بالکل برمانوا پمن کاجرت ہوئی للہ ہجرت ہوئی للہ امن کا نت ہجرت ہوئی لا دنیا سے بوا ابھی مرادی جر تلا ما جرا ل سجنہ دردہ اکنال بولونا سبحان اللہ بڑے پہ بڑے زاؤکنال بڑی پیاری گھلیں اور نال سنے آجے ان سوالے پیدا ہوں دے ہیں حالانکہ محدثین کرام اصول ہے چڑی حدیث بھی انہیں اتھے عنوان کیم کیتے ہے چڑی تھلے حدیث ذکر کرنی ہیں اس عنوان دے مطابق ضرور ہوں دی ہیں مناسب ضرور ہوں دی ہیں پیدا ہوں دے ہیں امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ نے اتھے عنوان پ میں او میںیت درستگی کا نیت سیدا کراج کیا ہے جوڑ کی بنے گا محدود دو گلا لیا نور فرمایا پہلی گل یہ ہے کوئی نہیں پراب کا حدیث کرنا علم حاصل کرنا لیا آدیا نیتیں سیدیاں کر رہے اگر نیت سیدی نہیں کرے گا وہ جنیاں کوشش کرے گا سب بےکار ہو جان گیا اگلے جہان تیرے واسطے بربادی کا سامان بن جان گیا اگر اپنی نیت سی کر لے گا حضور دے فرمان دہ کمال تیر دین در این عظمت ایک ایک گل تیری اللہ تعالی دی مارگاہ دن بخش کا سمان بھی بن جا سی رب رجا بھی حاصل ہو جائے گی سوچو ہے سبحجو سبحجو ہے بولونا سبحان دوسرا جواب نے فرمایا تھوڑی جی گلط قابل بالکل آسان آسان گلا گیا وہ سجنا یہ درویخ فرمایا حدیث کا جوڑ اتنے وئی دکھ آیا کھڑا ہے وہی دا معنی کیا ہوندا ہے عقلے اوتلے جہاں دے نال جوڑ جڑ جاویں مطلب کیا ہوندا ہے رب نال تعلق جڑ گیا ہے رب نال اتصال جوڑ گیا ہے رب, رب العالمین دے ایک خاص رابطہ قائم ہو گیا ہے اوتھروں گلہ آ رہی ہیں اوتھروں دل دماغ دے اللہ تعالی دی طرفوں کلاں دا نزول ہو رہا ہے گلاں آ رہی حکمت دیاں دانائی دیاں اے وہی دا مانا ہے اوتلے جہاں مالائے اعلا جوڑ جوڑ جاوے اتو گلان راب دی ترفو گلان تھلے میرے نبی نے فرمایا فمن کانت حجرت ہو اللہ و رسول حدیث دے اندر ہجرت دا دی کرایا ہے حجرت ہوں دی یہ دو ترہ دی ایک ہجرت ہوں دی اللہ رسول واستے ایک علاقہ چھوڑ کے دوسرے علاقے دندر چلا جانا ایک حجرت دامانہ ہوں دا ہے دوسرا حجرت دامانہ میرے نبی نے خود بیان فرمایا فرمایا حجرت دامانہ ہے بندہ گناہ رب فرمانی تالاب بن جائے تیرے دل دے رب العالمین تیرے دل نو حکمت کا خزانہ بنا چھوڑے گا توجہ <سؤال> ہے <سؤال> <سؤال> رضا اکھنا المولونا سبحان اللہ اللہ سمجھے ہو یا پتہ نہیں نہیں سمجھے اتے عنوان کیا ہے عنوان ہے وعید یاگل نہ ہونگیا وعیدہ مانا کیا ہوندہ ہے اتلے جہان نال جور جور جاوے تھلے دیکھر آیا کھڑا ہے ہجرت دا ہجرت دا مانا ہوندہ ہے توجہ ہجرت دا مانا ایک ہوندہ ہے علاقہ چھڑ دینا ایک ہوندہ ہے گناہ چھوڑ دینا امام بخاری نے اشارہ دیتا ہے حضور د ایے اون میں اگے کرا گا پر جے تو تیرے میرے والے وے تے نہیں آ سکدی پر جے تو ادلے جہان تعلق جوڑنا چاہنا ہے تیرے دل تیرے دل دماغ دے اوتے رب دی طرفوں گلاں الہام ہوویں او اللہ دی طرفوں حکمت واریاں گلاں دا نزول ہوویں پھر اپنے اپ نو گناہ تو بچا لے اپنے اپ نو گناہ تو دور کر لے رب العالمین تیرے دل نو تالاب بنا دے گا اس تالاب دے اندر یہ درویش جڑا جی پانی آنا او اتلے جہاں دا ہوئے گا او مال اعلی دا ہوئے گا حکمت والیاں گلا دانائی والیاں گلا سمجھداری والیاں گلا دنیا دے اندر زندگی گزارن دے راہنما اصول رب تیرے دل وچ دا رے گا پر کدوں ہوئے گا و جس ویلے تو گناہ نو چھڑ دےوے گا پھر اتلے جہاں دے نال تیرا تعلق جڑ جائے گا تیرا رابطہ جڑ جاوے گا او سجنا ای در ویکھ اے, اے کی گل ہے تعلق سی او سنو بیان کی میرے نبی میرے میرے نیت ہے ہے چنگی, چنگی بکواس پر کر دیں ہاں یاد رکھ لو برائی در نیت چنگی دا کوئی دخل نہیں ہوتا وہ سجنا در ویخ ہاں جے نیکی کرنی ہوتا چنگیاں کر لے نیت ایڈی اچھی ہو سواپ بھی عمل چھوٹا ہوئے. نیت ہوت وی قسم خدا دی کر کے آنا اجر وڈا مل جاوے گا میں مثال پیدا وا کوئی جا رہا مکے مدینے شریف عمرہ کرنے واسطے جا رہا ہے پر دے دماغ کے میں سرا کرا گا میں اتوار علاقہ ویکا گا میں سڑکیں وہ سجنا ان دل دیا رونکا نصیب نہیں ہو گیا وہ دل کا روحان دل کی روحانی نصیب نہیں ہوئے گی بزرگاں لوگ نے فرمایا ہے جدو تم مسجد والا ہے نیت کیا بنا ہنومان بندہ کسی تر جائے وہ خالی نہیں موڑنا میں رب دو جا رہا وا مہمان بن کے تیر پلا لمین مینو بھی خالی نہیں موڑے گا سجنا تیرو پتا ہے بندہ آج ایک وارا دو دروازان کدے تب دروازہ کھول دے گا جدو رب دروازہ کھولے گا رب چھڑکدہ نہیں رب فرمانہ وہ میرا یار آ تیرا دربار میرا دربار ایک وہ تیرے تیر بوے چھڑکنا نہیں اگنا ہو ملا ہوا رسول بدلی سڈے کول خزانے بڑے نے ای میرے میں تیرو پتا کہ تر تنیا نو ونڈی جا پتا لگے رب کے بوے تعا کالی نہیں آ او سجنوں میرے نبی نے فرمان نے دسیا ہے اپنی نیتان چنگیاں کر لو جڑا نیکی دا کم کرنا نیت اونچی ہونی چاہی چاہیے خیال اونچا ہونا چاہیے سوچ اونچی ہونی چاہیے رب العالمین بڑا اجر نصیب فرماوندا ہے میں گلوں نو سمجھان واسطے ایک واقعہ سنا ناواں جڑا بزرگاں لوکاں نے اپنی کتاباں دے اندر لکھیا ہے توجہ ہے ذرا ذخرل بولوں سبحان اللہ ایک بندہ سی کتاب پڑھتا ہے کتاب پڑھدی پھر بڑا سوا ملتا ہے اتنے ایک گل میں کر جا مطلب یہ نہیں ہے کہ جدو کوئی دیکھ ہوئے تے بالکل اکا دو ہی نہ نہیں یہ گل نہیں تکو گے کنج میں قرآن تہو پڑھ کے سنا دینا توجہ ہے سبحان اللہ, اللہ،, اللہ،, اللہ،, اللہ،, اللہ،, اللہ، سجنا یہ درویخ سجنہ سجنہ حضور, حضور نے کیا فرمایا پہلا حضور تھا فرمان سنو میرے نبی نے فرمایا سجے حت نال دے, دے وہ خبے نو پتا نہ ہوئے سجی نال دے وہ خبے نو پتا نہ ہوئے اللہ دے راہ دے اندر خرج کرو اذا مطلبیں نہیں ہیں کہ جنہوں لوگا دے سامنے جتا جاوے گا سواب نہیں ہوئے گا کئی وارا انوی ہوند ہے لوگا دے سامنے دینا زیادہ ثواب دا پائے اس بن جاندے کہ دوسرے نو رغبت ہو جاوے میں قرآن پر دینا اللہ رب العالمین فرماؤتا الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار فرمایا وہ جڑے ایمان والے نے رب دے پیارے نے وہ اللہ دے را دے اندر ا دے مال نو خرچ کردے نے ہاں رات نو وی کردے نے دن نو وی کردے نے سرما علانیہ فرمایا چھپ چوب چھپا کے وی کردے پریشان نہ ہویا جی اگر میںا کٹن لگ پیا وقت لگ جانا ہے وقت تھوڑا رہ گیا میرے کول میں تا کر کے آئےت پر دینا اتمینار رکھا جی وہ من رکھنا پو مینو سر جہرا فرمایا جنو رب نے چنگا دیتا ہے جنو رب نے سونا رزک دے ہاں دروے سونا رزک کنہ کا رجک کنا کنہ دی روزی ہے جنہ دی روزی رب خوش ہوتا ہے فرمایا یون فیک مین یون فیک مینو خرچ کرتے نے سر رن چپ چھپا کے جہرا کلا کچ کرے وجو ہے سجنا بولو نہ سبحان سجنا یہ درویخ میرے نبی سرور سرکار دا فرمان شریف پڑھیا <آس> کہ لک رب چھپ ہاتھے بڑا اجر دینا ہے بڑا ثواب دیا ہے سنیا اس نیت نیت کے میں اپنے نبی گل پوری کرا حضور نے فرمایا سجے نال تو کبے نو پتا نہ رات سارا مال چکا ہے لین والا کون میرے خبر ہاتھ نو سجے ہاتھ نظر نہیں سی آ رہا اس حال میں راہ خرچ کیا ہے جدو سویر ہوئی دنیا کے اندر شوہرا ہوا گل پھیلی پتا لگیا رات جنو روپیے دیتے سن وہ چور سی بڑا پریشان ہویا یار میں تنہائی دے اندر در چنت چھپ چھپا کے کہ میں دواں اگلا میں مینو نہ ویکھے میں نہ ویکھا پر اگو بندہ صحیح نہیں ٹکریا بندہ غلط ٹکریا ہے وہ چور سی میرا سدکا دایا ہو گیا پر پٹھیا کا کمزور نہیں سی پٹیا کا تکڑا سا آخیا چلو ریا ذایا ہوا کوئی مسئلہ نہیں چلوج خرچ کرنا پھر پیسہ کٹا چکا ہے چھپ چھپا کے کبے ہاتھ نو پتا نہ لگایا سجے ہاتھ نالتا ہے گھر دے واپس پہنچا رب کا شکر ادا کی تھا نہ دعواں پکڑ دبا ٹھیک سہی ٹکانے اپر گیا ہوئے جدو سویر ہوئی دنیا کے اندر شور آئی ہاں گلا فیلیاں فلانا بندہ پیا کہ میں جا رہا سا رات بندہ ٹکرا سارے پیسے دے دیتے پتا نہیں کون سیلیاں پتا لگیا وہ جنہوں رات پیسے دے سن وہ شرابیارا بڑے پریشان بڑا پریشان ہوا وہ میں کر بیٹھا ہوا میرا پیسہ بکار گیا وہ کچھ نہیں ہوتا اج رات دوبارہ ناما, ہو سکتا ہے میں اپنے نبیدی عمل کر میرا آ اندر اے, موڑوں نے چپ چپا کے لک لکا کے جدو پیسے کرتے آن والا آیا ای کوئی پتا نہیں کون اگلے نو کوئی پتا نہیں والا کون جدو دے دی دیتے گھر پیچھا مڑا تو آئی ٹکانے دے فیا ہوئے تے قبول بھی فرما سویروئی دنیا ہوا سن سجدے پی گیا تے رو کیا دے ربا میں جو کر سکتا سا کیا لگتا ہے میرا صدقہ تیرے دربار دے اندر پیش کر دے قابل نہیں ہے رویہ رو سو رو گیا ہے خواب فرشتہ آیا ہے دے دے خدا دیا پریشان نہ ہو رب نے تیرا پہلی رات کا صدقہ بھی قبول کیا قبول کیتا ہے رب نے تیرا تیسری رات کا فرمایا سدکے کا ثواب بھی ملیا ہے پر آ جڑی چنگی نیت لے کے گیا سے رب نے اس چنگی نیت کے سیلے دل تیرو ایرکت دتیا تیرا جدو پہلی رات سدکا لین والا چور سی رب نے تیری چنگی نیت دی وجہ صدقہ بھی قبول کیتا ہے نال چور نو تو دے چھوڑی تو چنگی نیت سدکا چور لالا میں دنیا لک آ دہر میں ورگا بن جا رب نے ہے وہ سجنا فرمایا جی تو دوسری رات صدقہ کیتا سی رب نے صدقہ بھی قبول کیا تیری چنگی نیت سی اس نیت صدقے نال شرابی نو شرابی تیسری رات تیرا قبول او نہیں کیوں سانیہ عورت لے گئی سانی عورت لے گئی عورت لے گئی سوچیا قبول نہیں ہویا پر ہویا کیا خالص نیت اللہ دیر خرچ کرنا سی رب نے قبول بھی فرمایا ہے پر تیرے سدقے اینی برکت سی وہ جدو بی بی نے فی فورن دل بدلیا ہے رب نے او پرائی تو ہٹا کے ادا دل ہیا چھوڑیا ہے سجنا کر لے, لے. نیت سیدی نہیں کرے گا جڑا خرچ کرے گا سواب بھی نہیں لبے گا خرچ بھی کرے گا کھ بھی نہیں کرنے بھی نال دنیا نو نفع بھی بڑا ہو جانا ہے چنگی نیت اگر روپیہ دے گا تین سواب لبے گا اللہ العالمین تیری چنگی نیت دی وجہ دیا لڑا بھی پوریا فرما گا اگلے دیاں ضرور اورتا بھی بھوریاں فرما دےوے گا سجنا ایک حضور دا فرمان ہویا نیتاں چنگیاں کر لو میرے نبی نے فرمایا جویں دی نیت ہوئے گی اوے دا اجر مل جائے گا جویں دی نیت ہوے گی اوے دا مل جاوے گا اگر مخلوق واسطے خرچ کرے گا نیکی کرے گا اوے مخلوق تو تعریفات چارہ لاوے گا اوپر تینو رب دے دربار وچ اک خل بنانی میں ایتھے گل کرا وا سجنا ادھر بندہ مخلوق واسطے کوئی کام کرے تے بڑا یو کھاؤں دا ہے بڑا یو کھاؤں دا ہے کیوں بندہ جنہ میں چنگا کام کر لے وے سارے چنگا نہیں آخ دے سارے چنگا نہیں آخ دے کوئی چنگا آخ دے نے کوئی مندہ آخ دے نے بندہ رب دے راتے دے وے نیکی کرے پر نیت دے اندر مخلوق تو تعریفہ ہون اے میں نو چنگا آخ ہے اے نیتوں میں بندہ ایک دو طرف ہوں تعریفہ سونے ہے خوش ہوندہ ہے دو چار ب کر کردین دینے دیل ٹوٹ جاندہ ہے دیل بڑا حولہ پہندائے تے پریشان ہو جاندہ ہے اگر رب واسطے کریں گا قسم خدا دیجئے اگر کوئی زبان کھولے گا تینوں فرق نہیں پوے گا آنکھیں گا جس رب واسطے کیتا ہے وہ ہی حجر دے گا وہ جویں حضرت خاند ابن ملید صل آپ پہلا کل کل افواج اسلامیان دے سپاہ صلی اللہ حرصل حضرت فارو کے آدم نے کس حکمت د آپ نو سیفھا سلاری تے عہدے تو ہٹا کے عام فوجی بنا چھڑے آئے کسے کافر پوچھیا او خالد ابن ولیدا کیا ہن وی کافرانہ لڑائی کرے گا جہاد کرے گا پہلا سیفھا سلاار سے اڑے بڑے عہدے تے سے ہن تھلے آ گیا ہے ہن عام فوجی بن گیا ہے دس کی خیال ہے آپ روپے فرمایا نا میں پہلا عمر واسطے لڑدا سی نا ہن عمر واسطے لڑنا ہے پہلا وی رب واسطے سی رب واس لڑنا خواجہ شفیع محمد ششتی نبی توجہ ہے نامخلوق دی پروانکی تھی کر این جبان جانچی میں سارا پیر باہو بولی ہے توجہ ہے زرازہ اکھنا لبولونا سبحان اللہ سارا پیر باہو فرماندہ ہے جون دے اماری او جرے Oh! <laughs> حضور دا ایک فرمان سنایا ہے اگر پوری حدیث سے وضاحت کراں پھر سارا وقت چائیدا ہے میں جلدی جلدی نال ہوں اگلے حضور دے فرمان پڑھناواں اونوں ذرا دل دی تختی تے لکھ لوے آجے او سجنا میرے آقاں نام دار اور مدنی تاجدار دو, دو پہلی گل فرمایا نیت سدیاں کر لوے آجے رب دے دربار چوئی وہی لبنا اے جڑی نیت کرو گے اے پہلا فرمان حضور دا جڑا اخلاق دا او اخلاق کے आलिया دا خلاصہ ہے چار گل چی گول ہو گئی دوسری گل کہا من سالی مل مسلم ملنے سان ہی وزا دئی جا اپنے ہاتھے تکلیف نہ دے اپنی زبان تکلیف نہ دے پر جاج پھول بن کے جگ دے نہ دنیا نو تکلیف بڑا چنگا مسلمان سجنا یہ دروے میرے نبی نے فرمایا مل لسان ہی, ہی حضور نے پہلا زبان کی گل کی مر ہاتھ کی گل کیبان دی گل تاں کی تاں کہ ہتھاں نال جڑی تکلیف ہوندی اے او تھوڑی اے زبان نال جڑی تکلیف ہوندی اے او زیادہ ہوندی اے فرمایا جے میرا بننائی تے پھر مومناں تو زباناں نو بند کر لے بے ایمان ہے کوئی کافر ہے کوئی مرتد ہے دین دشمن ہے او نو چار سنا دینیا او نو چار بھگا دینیا او تو نم بعد الذالک ظلیم حرام زادہ ہے مسلوہ کا مسن القلب کتا ہے مسل الذين هم س ثم لم کا ہے، کا ہے، ہوئے، دے بارے گل بھی کر سکتا پر بند کر اگر میں گل گے، تکلیف ہو گل کرکلیف ہوا مومن کی تکلیف کا خیال کرے ربو جہنم تکلیف نہیں دے گا جنت کا سکھ دے چھوڑے گا توجہ ہے سجنا زرا ذکل بولو نہ سبحان اللہ, اللہ سجنا بزرگ لوگ فرما نے وہ جانے جگ دے پو نظر جگ دیکھتے تے اپنے تو نظرہ پھیر لیند نے اپنے عیب, عیب نظر نہیں بڑا چھوٹا بندہ ہوں جہاں آپ نہ تے جگ دے ایپ ویک سجنا ادھر ویخ جے بندے دے اندر برائیاں ہیں بندیاں آن خوبیاں بھی ہے رب نے برائیاں اگر ایب رکھے توجہ، توجہ، اگر زبان گا تکلیف پہنچنی ہے کا بھی نہیں فائدہ کی گا گنا تیرے کھاتے لکھا جائے گا اگر اگلے کا درد رکھنا ہے اگلے کا احساس رکھنا کہ یہ ایب نہ ہو گلت کاری نہ ہوئے اگر مہد چس کے واسطے اگلے نو زلیل کر واسطے کرے گا تو سجنا جرا دوجیا نو زلیل کرن کی کوشش کرے آپ بھی ذلیل ہو جاندہ ہے قد اپنی عزت نہیں بچا سکتا وہ سجنا یہ درویخ جیے تو اوندہ عیب مکانا چاہنا ہے ختم کرنا چاہنا ہے یا کلیاں اوندنال جا کے گال کر لے اگر یہ تو سمجھنا ہے میں گال کرانگا انہیں مننا نہیں تو چنگا کامے ہے کد کلیاں بہ کے محمد فلاح واستے دعا کر دے وہ فائدہ ہو گا سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہ ذرا ذوکھنال بولو نا سبحان اللہ اللہ مولا نے اے نصیب کر دتا اے کہ کلیاں بیٹھ کے مومن بھراواں واسطے دعاواں کردا اے اختا مولا میں بھی بڑا اے ابدار تے پاپیاں مینوں بھی معاف کر میرے اے یہ مقادے او فلانا میرا مسلمان بھرا اے اون فلانی غلط گل اے اون دی وجہ نال بدنام ہوندا پھردا اے اون دی وجہ نال لاولا پیندا پھردا مولا ختم کر دے تینوں میں نو پتہ نہیں ہے تا سواب کنہ ہے این دینے کی کنی ہے اے وے گلنا کر کے آدھا آپ بھی زلیل کرانا ہے اگلے نو بھی زلیل کرنا ہے تے گناہ بھی خرید بیٹھنا ہے کک فیدہ نہیں ہوتا کام ہو کر وجیدہ دنیا میں چوی فیدہ ہوئے اگلے جہان میں چوی فیدہ ہوئے سمجھ آ رہی نی کوئی رب العالمین تیرے ایپا نو بھی چھپا لوگا تمنا کھو کہ ربلا نمین ستارے مت والے دن رب نے دے دال پکارنا ہے کیوں اگر کسی دولا ہوئے گا کسی ایب کا پردا کھول نہ جائے رب ایب لینا ہے تعلق پتا ہے رب سونا پہلی وارا آ بندے جگ کے اندر سلیل نہیں کروا سلیل بندہ ادو ہی ہوتا ہے جدو انت چک بیٹھتا ہے ات چکی بےٹا ہوں رب العالمین پھر پردہ کھولتا ہے بگرنا پردے پا کے رکھتا ہے اللہ, دے اللہ, دے دے پا اللہ دے دے چھپا لو فرمان حضور دے میں تیسرا سنا تیسرا سنا کے گل مکاو گا چوتھا پھر ان شاء میرے نبی نے فرمایا آل ولی اخری ما يحب لنفسه بڑی وڈی گل ہے حضور نے فرمایا وہ جڑا مومن ہے وہ کامل مومن ہے آدھے بھرا واسطے بھی وہی شے پسند کرے گا ڈاکٹر گزار سب گل سنو حضور دا فرمان سنا رہا فرمایا فرمایا جڑا مومن ہوئے گا وہ جڑا گا جو نے آدھے واسطے پسند کرنا ہے مومن بھرا واسطے بھی وہی پسند فرمان فرمایا جی تامل <سؤال> مومن بننا ہی نا جی نہیں بنا لے جی شاید چن لگے نا مومن لگ میں یار جی کم از تیر تن تین لگی تو تو کم کرنی نہیں دی دی کم اس کم ایک کر رہی دا. ایک کر بڑا ہے ایک واسطے آده پسند کرنا ہے پہلے سارے گل ہو جائے گل باہر نہ نکلے کو دوا نہ سنے جے جکو ادھر ادھر بیان کرے تے چنگا نہیں سمجھنا تے دوجیاں واری پھر کیوں زبان کھول لینا تو ہی تے کسے نال پہلا جا کے خود کان وچ گل کر لئی کر وسا میری گل کوئی نہ سنتا جو آدھے واسطے پسند کرے جو آدھے واسطے پسند کرے بندے نوں اک شے چنگی نہیں لگدی دوسرے واسطے کیوں کرنا بندے نے ایک چنگی, چنگی لگ دی ہے جو تینی چنگی لگ دی ہے وہ ہی میار دوسرے مومن آواز سے رکھ میرے گالتوں سے سمجھو آواز آواز یا نہیں آخری جملہ ہے بول کے ختم کر رہے ہیں وہاں گالچ موسط بڑی بڑا وسیع مانا رکھ دی بس انہی گالزینچ رکھو نا کیری گال ہے یار کم از کمرے کرتے نو خبر پہنچے نہ فلانے نے گل کی کم از کم میرے گلتے کر لینا یار کم از کم بندہ تک ہی کر لے فیر بندا گلا کرے پھرے مگر ایک بار تحقیق لے۔ تحقیق کر کے کم از کم میرے نال ایک بار مینوں دس تے لیندا تے موڑ کے بیان کردا۔ چیتو بندا آدے واسطے اصول رکھدا ہے تے کم از کم اگر بندہ دوجے واسطے ایک اصول اپنا لوے تو دنیا دے اندر 90% جھگڑا ختم ہو سکدا ہے۔ اگر بندہ مکان تے آوے تھے 90 فیصد تک جھگڑا ختم ہو سکدا ہے کس گل تے اس نکتہ تے بندہ اگلے واسطے وہی پیشے پسند کرے جڑی شے او آدھے واسطے چاہے خان پیندی ہوے چاہے کسے دتے اعتراض تے تنقید دی گل ہوے بن جو آدھے واسطے پسند کر رہے ہوے واسطے پسند کرے اے تین مہزور دے فرمان پیش کیتے نے چوتھا رہ گئے اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر ہے اللہ تعالی عمل دی توفیق. نصیب فرماوے وقت بھی ہے نا ایک ایک وقت بھی ہے نا ہو گیا وقت بھی نہ ہو گیا کہ میں نے ہون کے ساتھ اخرہ بھی نہیں بھی تھوڑی گل بیان کر دے خیر ہون میں پھر بیان کرنا بھی نہیں چاہندا اللہ تعالی دی بارگاہ دے دعا ہے اللہ تعالی عمل دی توفیق نصیب فرماوے منگل نو ایتھے شہلر تے بیان ہے تساں پوچھو گے کیندہ نا چیز دا اگر وقت ملے کہ تشریف لے کے آیا اللہ تعالی دی بارگاہ دے نذر ہے